تو سلمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنی رب کی یاد کے لیے پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے